وطن کا لفظ دے نا پورا اسلام ختم ہو سکتا ہے چوہد اگست نو تر وطن, وطن ہوں اقبال دس دہ مردو ہے تیرے وطن تیرا کی نقصان تیرا کی ہوا پا تیر کی कबाला बर्बादी तेरी की की कोछ तेरा ना है। तेरे नारा तू लाला थोड़ा मोटी जी गल करना मैं आम देसी जबान जद्दी पुश्ती एक पिंड होगा किसी का हो دی عزت ضمیر کی دے گا معلوم ہوا دین ایمان عزت مرضی جاوے پاکستان نہ سورا نو پتا میرے ادرت فرمایا کتا مردار ساڈی سریک جی راکھی کردنے جان سولی جان مردار وہ اپنے کر کافر کردرت کر جی ابراہیم سلا تو تسلیم کو گئی ایسو نکل چاہ لکی اسلام لکھا بخا اپنا تینو یہفر کتنے لکھا میں بے وقف بندے بندے نے اسلام اسلام کوئی نگاہ چفر ہے کہ پوری قوم ایک دجے اسے قوما برباد اسے برباد اس کا مان ہر شا بندہ لٹا وطن دا پجاری کرتا ہے لکھیا لفظ اکبال جو سی رگا دور میں جام جم اور بنا کی رو لطف جہان یہ آج دور آج نو بنے اس دور چ پیالہ ہو رہے شراب ہو رہے کیا مطلب دین اللہ بندہ ہے اندر کفر رکھتا ہے وہ پیالا ہور شراب بندہ دی جو دین اللہ شمار ہوندہ ہے کوئی بندہ رکھتا ہے مستہ جلال و بلی سمجھنے اندر کی ہے وہ دی چو مسلمان اسلام دا پلان یہ وہ حضور پاک صحابہ میں کہیں سارے آئے اس دور میں جام اور ہے رہے جام آو ہے جام آو رہے وہاں دیکھے کردے ہو کہندے ہو اور نہیں یہ <laughs> عجیب منافقہ تک ہے دور ہے ساکی نے بنا کی روش لطفوں سے تم اور یہ تھے آنکھے ساقی ساکی ایک علامہ لڑا دے لطفوں سے تم دی روش طریقے بھی وکرے وکرے نہیں جناتے ظلم کرنا ہے اونا تو رحم کرنا ہے جناتے رحم کرنا ہے اونا تو شریف ہے ہے مریلی گاہ جا کمی سارے یا نہیں مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور کے سکوی طبقہ نو حرم اپنا تیار کی دے کے نے سنم او یہ نو نے اجیب بت بڑا بنا کے, <laughs> کے پجاری پوجا کرا رہے مشر جت پوج رہا ہے کو زرداری بوتل پوج رہا ہے پوج رہا ہے کو ملا فلانے پوج رہا ہے جنہیں پوجی چاہیے پادری بن پوجی آؤں کوئی ڈاکٹر پوجی آؤں پوجا کرنی تھی ربدی چودہ اپنی کرائی جی تہذیب نے نم ناشے نے دنیا انہوں نے پوجتی پی خدا سب سے کافر بنیا بیٹھا کافر کی جا رہا کی ضالم تو کتی جا رہا تو وطن دیا پڑھائی جانا وطن پاکستان روارا پاکستان نوارا پاکستان اکبال اندائے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وط تازہ خدا جڑے نوی تازیم نے بڑائے انہیں سارے ہمیں چوں وڈا خدا جڑے ہی نا جہ دی قوم ساری لانتی پوجا کردی پئی پہیئے ہی تے خدا رسول دین چڑی کھڑیئے ہی وہ وطن ہی تا کر کے تنوہ پہلا آگیا کہ آج قرآن تے وموسیت تیرے پاکستانی فوج دی رگنی ہر چاہو دیئے تے پاکستان دے ہندو تے ہندو سے واس پے تے پوری فوج پے جاندی کیونکہ پاکستانی مر رہا ہے پاکستانی مر رہا ہے ہماری قوم کے بندے کو مار رہا. قرآن چھڑے تے او ہمارا نہیں مولا علی دے دربار تے بم وسے تے مولا علی ہمارا نہیں غوث پاک دے دربار تے بم وسے تے اسا مران والے ہیں کیونکہ او ہمارا کوئی راز میرا ہے وطن چود فرنگی وطن قوم وکرا وکرا سمجھی کری جو مولا لیتا ہے خدا larger... بڑا سب سے وطن اگے سن جو پہرہن اس کا ہے جو پہرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے سبحان جڑا اے بوت وطن والا نا اے دا جڑا کُرتا ہی وہ کُرتا کیئی وہ ساڈے اسلام دا کفن سبحان اللہ کیا مطلب وطن نو منے گا اسلام نو ماری کھڑے وطن نو منے گا سمجھنے لگی اسلام قتل کر دیتا ہی کافر ہو نہ رو بچے، دس بھی بچا کہ بچا کہ دورانی کتا سی وہ بھی پاکستان پاکستان نبی پاک مکے جیسی نہیں بنایا تو تا پاکستان نو کچھ نہ ہو کر کے تیری حکومت امریکہ برطانیہ یہ وہ سب دے اپنے گھر والا بھی بوڈ مراخی بوڑھ مار لڈے پتا نہیں میرے پیو کتنی پیش پہ کرنا بن پائی یہ بت کے طرح شیدا ہے تحریب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 وت بازو تیرا دشرقانتی وطن وار کے دین پیشا کر کے بنیا مشرق کر دی صدرکا برطانیہ موتر نی کر مسانا پاٹ جائے گا موتر نہیں کرے گا کی سے اسلام تر ہے پاکستان نہیں عراق نہیں مدینہ نہیں مکہ نہیں نبی یار آ مدینہ دیش ہوں باہر اسلام تیر دیس ہے اسلام دیس دیش بنا پوری دنیا دا مسلمان جت ایک رہد پیا سونے نبی نے میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم آنگوں اگر ایک جسم کا حصہ کوئی بے چین ہو فرمایا سارا بےقرار ہوں یہ تو نہیں کہ چلو بندہ آ کے یار میرے اگوٹھے نو کچھ ہوا میں سوا سوچ سی جدو اسلام پاکستان تیرا دیس ہے باقی میرا تھوڑا جی ہاتھ تڑپ درا کے ہاتھ میں بچیا جی لت تڑپ دئیے فلانے ملک پخان پکوئی مری نا لت میں ایٹ پاگل دا پوترا تب کہیں اسلام تیرا دیس ہے, ہے. پاکستانی نہیں عراقی نہیں نہ میں آج میو ہندی نہ عراقی اور حجازی خود ہی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیا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 رب دا وطن نہ تھے نہ اگلا نہ پچھلا وہ وطن پا کے نہ جمی کمال دکھ دو میں نہ آ جمیو ہندی ہے ہندوستان جمیا پلیا اگر نہ آ جمی ہندی نہ میں اجمیاں نہ عراقی نہ خدی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیا بے تباو توحید بازو تیرا توحید کی قوت سے قبول ہے اسلام تیرا دیش ہے اور خود کا ایک خیر ال پادری مستفی لفظ مستفی انخلا مستطفی انقلاب نا دی کہ فرشتے نگے جہ سن جانا گھر پورے پاؤ داكی ہے فرشتے کیتی جانا دھیرا چولہا جا تنگا میرے سنگی نے بڑی اچھی گل کی یار دسو بندہ جو چہد ہے کمیص یہ پایا دروازہ بند جی پینٹ پائیے نگی ہے بوا اسلام تر دلیہ مستف بھی من مستف اسلام تر دیس ہے ہے نظارا مو دری دیرین زمانے کو دکھا دے او پرانا نظارا واؤ نظار آئے دیر دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی میں کو تو نام اقبال دی فوٹو ٹنگی تنگی نرم لینا مایا ناڈے چھتر مار وہ سا بال یہ سانے پاس لائے جی چودہ اگست بنا لو تو تباہی کی آؤ جی وطن پرستی آ جائے تو تباہی کی ہو ہوئے مقامی تو نتیجہ ہے تباہی مشال پہلا سمجھا چکے مقام دی پکی کرے کے تو نہیں ایک شاید پیش کرنی پہنی ہی نا مقامی تو نتیجہ ہے تباہی <سطاز> باہر میں آزاد وطن سورت واہیے سمندر ترک وطن محبوب دین کا تر کے وطن سنت نبوت کی صداقت پہ گواہی پھولیا کا <سلام> <bho> <سلام> <سلام> وطن وطن تدھی سے مل ایمان وطن کی محبت ایمان ہے ایمان سے ہے گفتار سیاست میں اسلام مذہب وطن اقوام ہوں اگ دستا پیا یہ دے کی قومات پر اثرات پیندے نے وطن منن دے اندر اقوام جہاں میں اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے جدوں وطن آ جندا ہے وطن پرستی آ جاندی ہے نا سچ قوم ایک دوسرے دے دشمن مل جاندے رقابت آ جاندی اور عکی ہو جاتے او مخالف ہو جاتے اے لڑکیاں تے چلا پران چھڈ بھرے بال دے چلو جیس پاکستان پاکستان کیوں لڑائی ہے بلوچی آجی نی رہا ہے رکاوت کی کچھ بدھو تو گے گا باساگر ساڈے ہک مارے جی حق مارے جی گل سن لگا کو دے گی بہت دلہ یہ کوئی مہاجر ہے کوئی سندھی کو بلوچی کو پنجابی کو فلان ہے مربیا کے سنبھالی بیٹھے فیکٹری بنا بیٹھا باہر دلو کے مزدور نہیں کرا ہے پسلمان ہو اس واسطے آ کے حق منی ہی نہ میرے نبی سرورسل اللہ ہوں ویک انہیں دلیہ نے سبق دول یہ پنجابی پٹھان علادہ قوم جدو علاقے تے وطن دے لال کوم نو جوڑ دتا ہے اور ایک علاقے دا دوجی علاقے جاندہ ہے کہ اگر آدھا گھر قوم دا آگے جدو اسلام تے دین تے ملحب نال قوم نبی پاک جوڑی تھی تب مکہ چھڈ کے مدینہ ایک جدو مہاجرین آئے نے میرے آقا انامدار دے اگلے صحابہ اکرام کی کی ہے بھی جس کو ایک مکان سی عادت کا دماری ہائے ہائے ہائے دو بیوڑا نے ایک اپنے اے اے اے اللہ تالا نے میم enfin اللہ تعالی نے دو صحابہ کرام دو طبقے کرام کان سن مہاجرین ادارے قرآن دا نام مہاجرین قرآن سچی دس ہو جی تعلیم نبی پاک کو گیا یا پنجابی ایک گیا اگلے نو جو تعلیم رسول اللہ دی دتی او دا یار آجا پا لینا تھا لینا تھا میں ایسا نہیں کرنا لڑائی پیڑی سی سچی گا لڑائی پیڑی ہے پر اکل ہو سمجھ نہیں ہوگی گولی مارج مر گیا زہر کما مر گیا نشت لا نے بندے اے طریقہ یہ سی نا بم مار کے مار دو تریقا بہن لینا شروع ہو پہلو شہید گنا سیدا جن تینو کی لا نو جی رکھو کرو کافر بئی مان لڑا مرا اپنے لاتی سیدا جن دل مرد کر دو ہے ہے جہاں میں سے مردو پاکستان آزادی آستے ہوئے نہیں مسٹر جنا سجارت آزادی تجارت کرو سفر کرو تابے کرو سب نو اپنا بناؤ ٹو بناؤ جی مرضی جبیں مرضی فیکٹری آ رہے پہ گریبانے کھیٹ دے لیں کہ نہیں ہوئے خالی ہے صداقت سے سیاست خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے hmm. وہ اندھا تو کی سمجھنا ہے جب یہ وطن پرستی پاکستان تے فلانا وطن مارا وطن وہ اندھا جب سیاست تے سچائی نہیں نا ویندی تے چھوٹ سارے سیاست خود کہنے نے بندیا تو یار ادھر جی کام ہے تو جھوٹ کرنا سچیا کام کی ہے شریف بندہ ووٹا تو چنگا پالا سا ادھر کی لائن آیا پیسے جیب گل پیسے جیب گل ہے حکومت کی کرنی ہے حکومت جو چوٹ بولے چوٹ آپ جو رہے سیاست نہ سیاست نہ تو فرد بن بند باندل کوم دس جڑی یہ سمجھے कि जिनू असा अपनी तकदीर मालिक बना रहे आसिम की तकदीर दल अतियार उजाड़बाल वा ना मुरादा कैसी तेरी मत सियासत ए मन आता है चौकीदारी मन हों खुद लफज का मान हूं अच्छा चौकीदारिडे घर के पिछे हूँ सा نام او سچا کرے. کی جام پان چارت کرکی گل میں می دسو ہے تسی آن دیو شریفہ نال. شریفہ نال یہ مطلب ہے سیاست نالک نہیں دے کھو لیا جانا پہ بھی سیاست نال شریفا کا تعلق نہیں دسلب ہے ووٹ لینا بھی کمی ہے نواز نواز سا فلانے دا لو جی تعلق لیں جان دے جی ٹکی کرنی معلوم ہوا اچھا یہ دسو میں فراڈ ویکو بابا جی دی چوری ہوتی ہوں بھائی چور نے چوری کر لی جی چوری کر لی سو آ Ochoyer, دو میں میں عجیب دی دی اگلی خدا شریف ہے نبی پاک شریف ہے میں سیاست صاحب کا مسلب نکلیا ہے رب رسول قرآن کو میں کی بڑک میں فلا نا میلانا اور اس نوچیا پہ پہ مرے سیاست جو سیاست نبیا کا پیشہ سی لوگ جان عزت مال دین ہر شہر چوکی داری وہ کرتے سات नहीं आला। आला। आला। खाली है इसी से वतन पुजारी ने ता करके भी चौध हर जो वतन वेखना है इस्लाम वेखना ही नहीं चोर चुके हर किसी न्यूक वतन असर तेरे اسلام جد آخنا اگر فرد کرو ووٹا بندہ خلاف میو برخ پا مالو می ووٹ لینا سارے خوش کرنا سارا نی کرنے سچ بول رہا کتنے بول رہے سچ کوئی دلال لا لے اور اگر ووٹ لے نہیں معلوم ہوا ووٹ آ سوائے جی ہو سکتا اور یہ چھوٹا ہے دہا چھوڑے آئکبال خالی ہے سداسط سے سیاست تو اسی سے جڑا پاکستان تے وطن وطن بھاوکنا ہے یہ دی وجہ ڈا آ رای. کیونکہ کنجر وطن نو جفاں ماردہ ہے اسلام نو جے اسلام نو مارے جفاں تے آکے پا جی میں تے اسلام آڑا میں آ منشور جے ختم ہے ادھر اونا ہی کا دل آخر چنگا سام بھائی کمزور کا گھر ہوتا ہے نا وطن دلانت دیکھ لاک جنا پاکستان اجڑا تینو دسے گا پاکستان ماڑا ہی دسے گا ارے ظلم ستم داو شکار کیوں <تصفح> کہ تگڑا کنجر جیڑا ہے او وطن والے کتے دے نال لڑ جندا اے تے مالا جیڑا کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے اقوام میں مخلوق خدا پٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اسلامی قوم مسلمان قوم رہی کون گی تو مسلم کو قوم ہے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے مکالا آ گیاستان پاکستان اقبال کا کلام سناج چاہی جاب کی گیا ہو گئی بادشاہ خان اور نو حوالہ سنو ابدل غفار خان سرحد چاچا خاندال ولی خان عوامی نیشنل دا و دا پتر ولی خان جا دا. دا. دا پوتر بادچ خان بادشاہ خان دی کتاب میرے کو گئی انگلیش ایج سی ترجمہ اردوئے چھوکے پشاوروں چھوکے ہونا آگئی وہ اسے کہ اقبال بیک خاتھ لکھیا ہے ایک انگریز انہوں نے لکھیا سی. انگریز نے آیا کہ آپ نے پاکستان کا جو خواب دیکھا ہے اقبال نے کہا یہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کب پاکستان کا خواب دیکھا محبا <laughs> دیا <laughs> میرے حدرس کی گل میری یاد آئی میرے حدرس ماند رہے یہ منا گا خسرا ضرور یا بول گا یہ میرے وڈے حدرس آپ چکا ہے میں تفدیق ہو میں سج کے جاؤں میرے ادرس دیکھ دے پچھوا تمہیں مسٹر جنا ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق ملتے پیر مان کی کو ملتے تھے تو کہتے تھے پاکستان اسلام کے لیے بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلامی ہوگی اور جب سکندر مرزے کے ساتھ دلی سے آ رہے تھے تو سکندر مرزے نے پوچھا پاکستان کا نظام کیا ہوگا اسلام تو آپ نے کہا بکواس میں پاکستان کو جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں ہر کسی لیکن سور آ تیری آخری نہیں ویکنی کھائی دہر ہوا ہو ہوں ایک بندہ تیری شکل آن کے کہہ ہے کہ سرکار میں جناب دی دین اسلام کی دی خدمت کا جذبہ رکھنا دن سے میں دوکھا کھا سک چلو کس طرح ہے سمجھ لگی گل مالو میرا تو چلیا نفس پرستی ماریا گیا جان کے لگا कमजोर का घर धर्म इस्लाम